بسم اللہ, الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے الفلام تنظیل الکتاب العالمین اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں ہے رب العالمین جہانوں کے رب کی طرف سے ہے ہم یقولونا کیا وہ کہتے ہیں افطرا اس نے اس کو کر دیا ہے بل هو الحق حق کے وہ حق ہے ربی کا رب کی طرف سے لتنجر قومن تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو ما عطاہ من نظیر ان, ان کے پاس نہیں آیا کوئی ڈرانے والا من قبل کا آپ سے پہلے لعلہم تاکہ وہ ہدایت پالے اللہ اللہ اللہ وہ ذات ہے خلاقہ جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو مابعین جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے فی ستتی ایام ان چھ دنوں میں سم مستوع العرش پھر وہ بلند ہوا مستوی ہوا عرش پر مالکم من دونیہ بمولیم ولا شفیع نہیں ہے تمہارے لئے اس کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارش کرنے والا کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے یدبر الامر من السمائی وہ تدبیر کرتا ہے معاملے کی آسمان سے الالارضی زمین تک سم یعرج الیہی پھر وہ اس کی طرف اوپر چڑھتا ہے فی یومین ایسے دن میں کا نام پدارو الفاصنتن کہ اس کی مقدار ایک ہزار سال ہے انما تعدوم اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو دال عالم الغیبی یہ جاننے والا ہے غیب کو وہی ہی جاننے والا ہے غیب کو وہ شہادتی اور حاضر کو العزیز الرحیم بہت زیادہ غالب نہایت رحم والا ہے اللہ احسنک الشعین وہ ذات جس نے اچھا کیا ہر چیز کو خلقہ ہو اس کے بنا اس کو بنایا وابادہ خلق قل انسانی اور پیدا کی انسان کی تخلیق من تین مٹی سے سما جا پھر بنایا نسلہ اس کی نسل کو من منسلال مما امین دلالہ نکالا ہوا یا خلاصہ ممائم مہین حکیر سے پانی کا حکیر سے پانی کے خلاصے سے یا حکیر کے پانی کے نچوڑ سے سمہ پھر سباہو اس کو درست کیا وانافہ خفیہی میں روحی ہی اور فونکی اس پہ روح حپلی واج لاکم اور بنایا تمہارے لیے بصارت یا کان اور آنکھیں اور دل قلیل تم بہت کم ہی شکر کرتے ہوا فل اردی کا جب ہم زمین میں گم ہو گئے جدید کیا ہم ہوں گے بل ہم ہم و اپنے کی ملاقات کے ساتھ کفر کرنے والے انکار کرنے والے تم کو مالا دی وہ موت کا فرشتہ تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے ولو ارا اور کاش تو دیکھ لے کہ دل مجرم جبرا کی سور اسی وہ جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو اپنے رب کے پاس ربنا اے ہمارے رب افسر نہ ہم نے دیکھ لیا سمعنا اور ہم نے سن لیا فرجعنا نہ قسم کو لوٹا نعمل مصالحہ ہم نے کامال کریں گے انکنون یقین, ہاں یقین رکھنے والے ہیں شئنا اور اگر ہم چاہتے البتہ دیتے کلہ نفس ہر جان کو ہدا اس کی ہدایت ولاکن لیکن حق القول منی پکی ہو چکی ہے تم اس وجہ سے جو تم بھول گئے. اپنے اس دن کی ملاقات کو انا نسی نہ تم کو بھلا دیا یا ہم تم کو بھول گئے اور تم چکھو عذاب الخلدی ہمیشگی کا اداب بما کن تم تعمل اس وجہ سے جو تم کرتے تھے انما آیا تین اللہ دینا یقیناً ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر صرف وہ لوگ اداد القی روبیحا جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے اس کے ساتھ فرو سجدا و گر جاتے ہیں سیدھا کرتے ہوئے وصبربی حمد الربیم اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کی وہم لا استقبرون اور وہ تقبر نہیں کرتے تجا تھا جدا ہوتے ہیں ان کے پہلو انل مواجی بستروں سے ہم و پکارتے ہیں پس نہیں جانتی کوئی جان ماں کیا چھپایا گیا ہے ان کے لیے من قراتی ان آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے جزا ان بطور جزا اس چیز کی جو وہ عمل کرتے تھے کیا؟ وہ آدمی جو ممن ہے کمن اس آدمی کی طرح ہے کانا فاسقا جو نہ فرمان ہو لاست نہیں اما آمنوا کے باغات ہیں مہمانی کے باغات ہیں جگہ پکڑنے والے نظم یہ بطور مہمانی ہے بما کا یعملون اس چیز کی جو وہ عمل کرتے تھے وہ دینا فاسکو اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کیا کی النَّارُ ان کا ٹکانہ آگ ہے جب وہ ارادہ کریں گے اس سے نکلنے کا اس پر لوٹا دیے جائیں کہا جائے گا ان کو آداب اللہ تم بھی جس کو تم جٹلاتے تھے قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ دون الداب اکبری بڑے عذاب سے پہلے اللہ میر تاکہ وہ پلٹ آئیں لوٹ آئے گمن ازلم اور کون زیادہ ظالم ہے ممن اس شخص سے آیات مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں ولاقت اور البتہ تحقیق آتی ناموسل کتابہ ہم نے بی موسا کو کتاب پڑھا تو مریتن پر تو نہ ہو جا کسی شک میں مل اس سے ملاقات کرنے میں وجہ اللہ اور ہم نے اس کو بنا دیا ہدن ہدایت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے لمبا صبر کیا کار آیا اور وہ تھے ہماری آیات پر یقین, یقین کرتے تھے ان کا بے شک تیرا رب ہوا یکسی بینہم ہوں وہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامت ہی قیامت کے دن فیما ماں کانو فی یکاری جس میں وہ اختراف کرتے تھے اولم یہ دینا ہوں کیا ان کی رہنمائی نہیں کی اس بات میں کم اہلقنا من قبلہم کتنے ہم نے حالات کیے ہیں ان سے پہلے من القرونی زمانوں سے يمشون فی مساکنہم جو چلتے تھے اپنے گھروں میں ان فی ذلکا لایات बेशक اس میں البتہ نشانیاں ہیں اف اد اسمعو کیا بس وہ نہیں سنتے اولم يروا کیا انہوں نے دیکھا نہیں ان نسوق الماء کہ بیشک ہم چلاتے ہیں پانی کو ال الارض چٹیل زمین کی طرف پنخرج بھی زرعہ پس ہم اس سے کھیتی نکالتے ہیں جرس بے آبو پیا زمین تاکل ہو کھاتے ہیں اس سے انعام ہم کے چوپائے وانفوس ہم اور وہ خود افلا کیا وہ دیکھتے نہیں رو کہتے ہیں مطا حا مطا فتح رو کب ہے یہ فتح؟ ان تم اگر تم سچے ہو یا کب ہے یہ فیصلہ اگر تم سچے ہو کل کہ یوم فیصلے کا دن دنف اللہ دینا کافارو ایمانو نہیں نفع دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کا ایمان ولا هم اور ناگو مدد کیے جائیں گے انمنتظر پس اعراض کیجیے ان سے اور انتظار کریں ان نہ ہمتون بے شک وہ انتظار کرنے والے ہیں